بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ علیہ وحمد علی محمد آل محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مقرر مکتبہ حضرت میں موجود تمام خواران خوشی بارفیہ السلام رض کرتے ہیں باقی تمام مکتبہ میدانی میں بھی ہے ابھی درس جاتی ہے اس کے علاوہ تمام خوران سامعین کچھ مسن بارفیہ السلام عرض کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درج اللہ باب الحش سے ابھی نوان رس شروع ہو پاتا ہے اگر عرصے سے جہاں جھٹیوں کی وجہ سے رہ چکا ہوا تھا ابھی نیا درس یہاں شروع ہو رہا ہے اور یہ آٹھ درس پہلے دے چکا تھا وہ میں نے کو دوبارہ قرار کیا تھا ابھی نئے درس یہاں سے ہیں امید سے کہ آپ تمام خران جو ہے غور سے سنیں اور جتنا ہو سکے باب الحش بھی اسلام کے بنیادی ارقان میں سے ہے پانچ ارکان میں سے ایک نماز باب الحج ہے اور حج کے احکامات ہیں لہٰذا انسان نہاج کے عمل بار بار انجام دینا نہیں ہوتا لیکن ایک دفعہ بھی انجام دے دیں تو اسی کو صحیح انجام دینا ہوتا ہے اگر صحیح انجام نہ دے دیں تو اس صورت میں وہ عمل باتی لوگ اور دوسرے سال جو ہے دوبارہ بجا لانے کی بھی نوبت آ جاتے ہیں لہذا اس کے کو صحیح طور پر سمجھ کے رکھیں تاکہ خود جائیں یا دوسرا کوئی جائیں ان کی ہم رہنمائی کر سکیں تو اس سلسلے میں جو اسے پہلے مکہ مکرم میں داخل کے سو اس کے تعلیمات آپ کو بتا دیے ابھی آگے فرماتے ہیں ایک دو لائن اوپر سے آپ کو دوبارہ مطلب کو رب کرنے کے لیے پڑھا رہا ہوں فرماتے ہیں ولاء جز و لِہ ولا یہ جزو اور جائسنی ہے لِہ دن کسی بھی شخص کے لیے ہاں جی جو مکے سے باہر سے آتے ہیں مکہ سے آخر دنیا کے دوسرے ممالک سے آ جائیں یا خود مکے کے عرب کے دوسرے شہروں سے آتے ہیں دوسرے ملکوں سے آتے ہیں حکمت ولاء جودو جاسن الحدن کسی بھی شاخ کو یہ دخل عمہ تھا کہ وہ داخل ہو جائے مکہ مکرمہ میں علم یقن محرم مگر یہ کہ وہ احرام کے حالت میں ہو تو اگر وہ حج کے دنوں میں تو حج کے احرام میں آ جائے گا اور عمرے کے احرام میں اگر حجم تو کرنے والا ہے تو عمرے کے احرام میں آ جائے گا باقی جو ہے حج کے احرام میں آ جائے گا اور جو اس کے علاوہ باقی سال بھر جب بھی آ جائیں گے تو وہ احرام عمرے کی نیت کر کے احرام پہن کے آنا پڑتا ہے ویسے صرف محرم سے مرا لباس پہن کے آنا نہیں ہے یعنی عمرے کی نیت کر کے احرام عمرے کے احرام پہن کے آ کے کعبہ کا جو ہے عمرہ کرنا ہے تو ہمارے لا یا جو لہٰذا کسی وشاخ کا یا تھوڑا مکتمہ تمام وہ کم کرمے میں داخل ہو جائیں اللہ یا کون محرم مگر یہ کہ وہ محرم ہو یعنی احرام پہن کے آ جائیں ہش کے یا میں تو حش احرام پہن کے آنا ہوگا میقات سے یا میقات سے پہلے احرام آپ نے پہلے پڑھا احرام کا بان ہے تو میقات سے پہننا ہے ہر چالوں طرف سے یا میقات سے پہلے اپنے گھروں سے پہن کے جا سکتے ہیں یا اپنے شعر سے پہن کے جا سکتے ہیں ورشے کی روشنی میں تو اللہ یکن ہو سوائے یقین جائز جا نہیں مگر محرم ہو اللہ المریضہ سوائے چند لوگوں کو استثناء جس مگر کوئی مریض ہو مریض ہو تو وہ احرام کے بغیر جیسے ایک مریض کو مکے میں علاج کر لے جانا ہے یعنی تو اس میں وہ حرام کے بغیر جا سکتے ہیں یا ایک مریض ہے وہ وہاں جا کے اس کو معلوم نہیں کہ وہ عمرہ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے وہ بیمار ہے تو اسے میں وہ یہ باہر سے احرام باندھ کے نہیں جائیں گے یہ تقرر لڑوں ہو یا اس شخص کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہو جائیں جس کا میں من, من یا وہ شخص یہ تک لڑوں جس کا بار بار ہوتا ہو تغرار کے ساتھ ریپیٹ کے ساتھ دکھولہ اس کا داخل ہونا کثیرن کثرت تھا ان یعنی شاء جو ہر روز کئی دفعہ دن میں دو تین دفعہ یا ایک دفعہ ہر روز یعنی بار بار مہینے میں بار بار اس کو جانا پڑتا ہے جیسے میں نے ایک بندے کا وہاں پر ڈیوٹی ہے دوسرے شہروں سے وہاں جاتے ہیں آج کل کے ہاں دو گھنٹے کی سفر طے کر کے تو وہ اس کو ہر روز جانا ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ یہاں اور مثال میں دے رہے ہیں اور میں یقر اور دخل و جس کا تقرار کے ساتھ سرت سے یدکر دخول و کثراً کثرت کے ساتھ بار بار اس کا مکے میں داخل ہونا اس کے ڈیوٹی میں شامل ہے اس کے کاموں میں داخل ہے جیسے وہ زمانے کے لحاظ سے کال حتاوین حت وہ جو باہر سے مکہ والوں کے لیے لکڑیاں چن کے لاتے تھے ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ لشاشین اور وہ لوگ کی مکے کے اندر اب حاجیوں کے لیے اور مکن والے قربانیاں دیتے ہیں ان کے لیے جب گوشت گاس چاہیے تو وہ گاس لانے والوں کے لیے ہاں جی اس کے علاوہ دوسرے لوگ ابغیرم میں آج کل کے ڈیوٹی والے لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں ان کا بار بار وہاں پر آنا جانا ہے یا اچھا سیکورٹی کے لوگ ہیں ان کا باہر سے وہاں آنا جانا ہے بار بار ہر روز یا ہر دوسرے تیسرے دن ان کو آنے جانے کا پڑتا ہو تو ان پر جو ہے پھر واجب نے کہ وہ ہمیشہ احرام کی حالت میں جائیں خواہی ہم آتے ہیں ومن احرمہ پس جس کسی نے احرام باندھا باہر سے احرام بن کے مکھے میں داخل ہوا ہے جی وامن احرمہ وہ خرج آباد الحرام یہ حج کی صورت کی طرف اور پھر وہ جو ہے وہ خارج کسی نے احرام باد کے گیا مکے میں گیا وہاں عمرہ پڑا اس نے عمرہ کیا عمرہ کرنا تھا اس کے بعد وہ خراج ساز کے موسم یہ چیز پیش آتی وہ خراج اور نکل آئے بادل احرام, احرام احرام کے بعد مین الحرام حرم کے حدود سے کعبے کے چاروں طرف حرم کے حدود ہیں ہاں جی مکہ حرم کعوہ کے علاوہ چاروں طرف تقریباً ایک طرف بیس کلو میٹر ایک طرف پندرہ سولہ کلو ایک طرف چھ ایک طرف بارہ کلو اس طرح کعوے کے اطراف کے حدود ہیں آج کل سدھار نے ان چاروں حدود پہ جو ہے انہوں نے نشان لگا ہوا ہے اس حدود کے اندر پھر کافی لوگ نہیں جا سکتے ہیں اس حرم کے حدود میں ہم عام چیک کر کے نہیں بیشتے ہیں تو ان حدود کا حرام بولتے ہیں تو ومن خواہ جس کسی نے احرام باندھا وہ بار جا اور نکل گیا بعد الاحرام احرام احرام پہنے کے بعد من الحرم حرم کے حدود تو پھر وہ باہر اپنے کسی کام سے نکل گیا سماجہ پھر وہ پلٹ آیا فی شہر رضی اسی مہینے میں آحرم فی جس میں اس نے احرام باندھا تھا ہاں یعنی جس میں اس نے احرام باندھ کے ایک عمرہ کر لیا تھا تو اسی مہینے میں وہ دوبارہ واپس آ گیا تو پھر لا سے بھی تو اس پر کوئی حرج نہیں یعنی پھر اگر ایک بندہ دوبارہ پھر آ رہے ہیں تو یہ کہ اس کا عمرہ نہ کریں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے حرام بن کے آنکھیں یا وہ شاہ جس نے جو ہے مکے میں ہاں اس نے جا کے پہلے عمرہ کر لیا ہے جی حج کی جیسے میں پہلے عمرہ کر لیتے ہیں تو پہلے انہوں نے عمرہ کر لیا پھر کسی ضروری کام سے حرم کے دودھ سے آگے نکل گیا پھر چند دنوں کے بعد اسی مہینے کے اندر پھر واپس آ جائیں تو اس کو دوبارہ عمرہ کرنے ضروری نہیں ہے اور کریں تو اس کے لیے ثواف ہے لیکن کارے نہ کریں تو اس پر کوئی حرج نہیں بننے پھر وہ دوبارہ عمرہ کرے پہلے والا عمرہ پھر عمرہ مفردہ ہو جائے گا دوبارہ عمرہ کرے گا وہ عمرہ اس کے حج کی حصہ کا بن جائے گا لہٰذا محدود سمرہ جاؤ پھر وہ واپس آ جائیں پھر شہر اللہ جی اسی مہینے میں احرام فری جس میں نے احرام بندہ تھا تو پھر لاباش بھی تو اس کو کوئی حرج جائیں نہیں ہے تب اس نے اس کو پھر دوبارہ احرام بن کے دوبارہ عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے اسی مہینے میں واپس آ گیا وہ ان راجا اور اگر وہ پلٹ کے آ جائیں پھر شہرین آخر دوسرے مہینے میں ہاں جی تو احرام سانی پھر وہ دوبارہ احرام بن گے یعنی ایک بندہ جی اس مہینے میں آیا پھر اس نے احرام بن کے آیا عمرہ کیا, کیا،, کیا فارغ ہو گیا پھر اسی مہینے میں دوبارہ آ جائیں تو اس کو دوبارہ عمرہ کرنا پر واجب نہیں ہے لیکن اگر دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں آ جائیں تو اس کو پھر دوبارہ حرام بن کے آنا ہوگا دوبارہ عمرہ کریں گے یہ کعبے کی تقدس ہے ہاں اور اسی طرح ایک بندہ حج تمتو گل گیا تو حج تمتو والے پہلے عمرہ کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے اس کو وہی مکے کے حدود میں حرم کے حدود میں رہنا ہوتا ہے وہاں تحف کرتے رہیں گے پھر آٹھ دلحجہ کو وہ حج کو چلے جائیں گے نیت باندھ کے لیکن اگر اس بندے نے بیچ میں نکلا اور ایک مہینے کے بعد واپس آ جائیں تو اس کو پھر اسی حدود سے میکعاد سے دوبارہ احرام باندھ کے آنا ہو جائے گا حرم کی حدود سے باہر گیا میکعت جہاں سے بھی جب حرم سے نکل گیا اور مہینہ بعد واپس آ جائیں تو اس کو دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا تو یہ جو ہے احرام کے حوالے سے ضروری حقم ہے اب بندہ جو ہیں ہاں جی احرام باندھ کے کعبے پہ آ گیا کعبے پہ, پہ پہنچا تو پھر طواف کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں طواف آفر طواف تب پھر طواح میں جو ہے طواف کس کہتے ہیں کعبے کے گرے سات دفعہ چکر کرنے کو اس سات تکر کے مجموعے کو طواف بولتے ہیں <coughs> اور ہر ایک چکر کو شوت بولتے ہیں شین وا تو شوت بولتے ہیں ہاں جی تو ہم حفیظ توا اور طواف جو ہے سات دوا خوش کا بھی رکن ہے عمرے کا بھی رکن ہے تو حفیظ طواف ہے تو طواف میں جو ہے طواف طرقہ بتا رہے ہیں یض طویو یض طوی اجتباع یہ بھی طواف کے خاص اصطلاحات میں سے اجتبا جو ہے اجتباع کریں گے البتہ یہ حکم مردوں کے لیے خواتین کے لیے نہیں اجتبا میں آپ لوگ شاید ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے یعنی مرد لوگ جو دائیں کندھوں کو احرام سے باہر نکال کے رکھتے ہیں ہاں جی احرام کو جو ہے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کے بائیں کندھے کے بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں اور دائیں کندھا اس کا باہر نکال کے رکھتے ہیں تو اس حالت کو اجتباع ہوتے ہیں مرد بس تو میں یش اجتبا مردوں پر واجب ہے وہی اب تدیو اب وہ حضرت ایک احرام اس سرپین کے بجائیں گے دوسرا فرماتے ہیں وہی اب تو کہاں سے طواف کرنے شروع کریں گے فرماتے ہیں وہی اب تا جو کر طواف کا بال حضر الاسود حضر اسود سے حضرت خود پہ, پہ پہنچ گئے تو وہیں سے نیت بان کی طواف شروع کرے گا نی تو حجر حضر کے سید میں اسی طواف مطاف کرنے کی جو جگہ سے مطاف بولتے ہیں اسی مطاف میں حضرت اسود کے سید میں آج کل جو ہے انہوں نے جیسے کے سید میں دیوار پہ جو ہے نا حرم دیوار پہ سبز بتی لگا ہوا ہے اسی سنز بتی اور حضرت سود کے سید میں آپ بیٹھیں گے وہاں سے کعبے کی طرح رخ کریں گے رخ کر کے طواف کی نیت کریں گے طواف کی نیت کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اب آگے وہی حضرت سود کے پاس ہے تو اس کو چومیں گے یا ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چمیں گے نہیں تو دور ہے تو دور سے اللہ اکبر بسم اللہ اکبر پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو چمیں گے پھر اپنا طواف شروع کریں گے حز حرماتے ابتدا کریں گے حجرہ سوات سے وہ آستہ اور حجرہ قبل کی طرف رخ کریں گے قبل طرف رخ کر کے جو ہے نیت باندھیں گے اب تحتوں کو چمیں گے وہی آستہ ہو یعنی آپ اپنے عمل کو شروع کریں گے استعمال یعنی اپنے عمل کو شروع کریں گے وہی اور اگر آپ کے لیے منجائز ہے تو حضر سود کو چمیں گے بوسا دیں گے ان استطاعٰ اگر آپ کے لیے استطاعت یعنی گنجائش ہو موقع ہو من غیر آئی یا مسلم نہیں اس کے کہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے آپ کے وہاں حضرس کو بوسہ دینے کے جانے کے سر میں اور کوئی مسلمان آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہوتا ہو دو نیچے دب جانے کا خطرہ ہو تو وہاں جانا ضروری نہیں ہے دور سے ہاتھیں ہاتھوں سے جو ہے رقبر کر کے اشارہ کر کے ہاتھوں کو چومیں گے تو یہاں فرماتے بوسہ دیں گے حضر سوت کو طواف کے شروع میں ہیں ہر طواف کے شروع میں ہاں جی این اگر آپ کے لیے گنجائش من غیر انجوزر بدو نے اس کے کہ اذیت پہنچائے مسلمان کس مسمان کو کس قسم کی تکلیف خوب اگر کسی کو تکلیف ہو رہا تو کیا کریں گے وہ ان لائن اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے مگر اگر آپ حضر نہیں پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں جیسے آج کل ایسے ہی ہوتی ہیں تو بھائی شیرو تو دور سے اشارہ کریں گے اور اشارہ کیسے ہوتے ہو تو وہی حضرا سفت تب آروخ کر کے بسم اللہ اللہ کو برکر کے اپنے ہاتھوں کو چھمیں گے پھر تو چلنا شروع کریں گے حیثر اشارہ کریں گے سم پھر یطوف و طواف کریں گے بل بیٹی کعبے کے گرد اب گھومنا شروع کریں گے <coughs> گھومنا شروع کریں گے اس میں جو دعائیں پڑی جاتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کوئی بھی دعا پڑھتے ہوئے گھوم سکتے ہیں لالہ پڑھتے ہوئے صبح کلمہ تمجید پڑھتے ہوئے اللہ کا کوئی بسماؤذ نہ پڑھتے ہوئے کوئی بھی دعا پڑھتے ہوئے ہاں انسان استفار کرتے ہوئے کوئی بھی دعا پڑھتے ہوئے آپ کعبے کے گرد گھومیں گے ولبے تو جب آپ گاؤں کا رات شریف اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا بائیں جانب ہوگا اور اسی طرح سب تو اشوات یعنی کہا تھا سات چکر صف سات چکر اس طرح ایک تو اندر یعنی اور اس طرح سات چکر آپ کاٹیں گے سات چکر کاٹیں گے اس میں اور سب شامل ہے پھر فرماتے ہیں وہیرم الو رمل کریں گے رمل یہ بھی مردوں کے ساتھ خاص ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے رمل یعنی تھوڑا سا آ کاٹ کے تیز تیز چلنے کو بولتے ہیں تو غیرملو رمل کریں گے پھر اشوات سلاثن اول اشوات چکر تین اول پہلے یعنی پہلے تین چکروں میں مرد لوگ جو ہے تھوڑا تیز تیز چلیں گے نہیں تھوڑا تیز چلیں گے جب وہ آپ کے طواف جو ہے واجب طواف ہو اور آپ کے انشاء عمرہ ہو عمرے کا حصہ ہو تو اس میں پہلے تین چکر میں تھوڑا تیز چلیں گے وہی اور پھر چلیں گے فی باقی باقی باقی جو چار چکر اور باقی ہیں جو باقی رہ گیا وہاں اور چلیں گے فی باقی باقی اور جو باقی شوت باقی رہ گیا تو باقی چار ہیں کل سات ہونے اللہ حت ہی یعنی اپنی نارمل حالت پہ چلیں گے آرام سے چلیں گے باقی چار چود تیز چلنے کی ضرورت ہے نی کر کے چلنے کی اسپیل صرف پہلے تین چکر میں وہ بھی مردوں کے لئے وہ یس تعلیم الحضر اور فرماتے و حضرت کو چمیں گے پھر اول کلوۃن اول نشو اتداء میں کل ہر چکر کے شروع میں ہر چکر کے شروع میں جو حضر اسود کو چومیں گے ان استطاعت اگر آپ کے لیے استطاعت ہو گنجائش ہو پہلے فرمائیں اگر دوسرے کو تکلیف نہ ہو تو حضر رسواد کو ہی چومیں گے یا ہاتھ پہنچے تو ہاتھ لگا کے اس کو چومیں گے نہیں ہے تو دور سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چومیں گے ترقی خو اس طرح ساتھ چکر ہو گیا تو یہ اختیم الافع اور اس کا جب آخری تو چکر کلیئر ہو گیا تو پورا کریں گے اختتام کو پہنچ جائیں گے اپنی تواف کو بھی سلامی آخری میں آخری نے حضرت کو بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ دینے آٹھ آخری دفعہ بھی آپ حضرت کو چومیں گے جب فارغ ہو گئے طواف ختم ہو گیا اب حجرہ سواد کو بسا دینے کے بعد آپ کا ست چکر ختم ہو گیا ہاں جی اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے سمیات المقام پھر آپ آئیں گے مقام مقام سمر مقامی ابراہیم پھر ہم آب مقام ابراہیم پہ آئیں گے حیو صلی الرکۃنفی اور وہاں پہ سے مقام ابراہیم پہ ہی دو رقر نماز پڑھیں گے ہر طواف کے ساتھ دو رقر نفل ہاں جی اصلی نفل نفلِ رقطین قبطِ اللّہ سے دو نفل ہر طواف کے ساتھ خواہ وہ عاجیب طواف سن طواف ہو اور ان د کے پاس یعنی و جواب میں سر نزدیک ہو زیادہ بہتر ہے اور حیث و تیسر یا جہاں بھی آپ کے لیے گنجائش و میسر ہو آپ وہاں پر حضرت کے ہنجے مقام ابراہیم کے قریب جتنا ہو اتنے آپ نماز سے پڑھیں گے فرما یا اس کے پاس اور حیث و تیسر یا جہاں بھی ممکن ہو تو وہاں رش زیادہ ہوتے ہیں۔ میرال مسجد مسجد الحرام میں بھی مطالعہ اس کے علاوہ ادھر بھی جہاں آپ کو موقع ملے پہلے دور نماز پڑھنا ہے تو وہاض ال طواف اس طواف کو طواف القدوم پہلی طواف بولتے ہیں چونکہ یہ پہلا تواف ہونے کے لحاظ سے طواف القدوم بلتے ہیں اس کی تھوڑی توجہ انشاءاللہ شاء اللہ کل والد میں کروں گا وہ مستحب بن اور یہ تواف جو ہے مستتاب ہے باعث ثواب و حاجر ہے وہ عاجب نہیں ہے لیمن القاظم ان لوگوں کے لیے جو کہ بات سے دور جگہوں سے آئے ہیں باہر سے آئے دوسرے شہروں سے آئے ہیں مکہ والوں کے لیے یہ مستحب نہیں ہے لال اہلِ مکانہ مکھہ کے لیے وہ تواف قدم نہیں کریں گے وہ صرف عمرے کے حصے کا طواف کریں گے توافِ قدم ایک نخلی طاف ہے مجھتاب طاف ہے وہ لوگ یہ نہیں کریں گے وہ یش اور مشتاب ان یس تعلیم حضرہ پھر حضرت اس کو بوسہ دیں وہ یشرب زمزم ہے اور آب زمزم, زمزم پی تو اس طرح آپ کا جو ہے طواف کلیئر ہو گیا اس کے بعد صفا مروا میں صحیح ہے ان کل کے درس میں ہم پڑھیں گے